الحمد لله نبی والا <سؤال> علی کلا سہابلہ It was from To Then Adidas all Ah apa tamir khaleel azrast subhanallah bilkul laga hai jalli mein akbar ast subhanallah subhanallah subhan وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب اللہ شاہ کریم رب اپنی شان کریم سات دول مال گرامک کر دینا جس روپے مارو جات پیش کروں گا دوسری بار زندگی میں بیان کر رہے <سلام> جلام بیان ہوئے صالح علمی گفتگو بھی ہونی عشقی بھی ہونی <تصفح> کون ہے؟ کی زبان نیک کون ہے سال دبان فارسی کو مجیت کی اکایت مبارکہ تلاوت کی قرآن مجیت کی عایت نا شیخ اکبر دا مطالعہ کر رہا مکیہ شریف ایک ناخوا نجی امبیاسلام جہ انسانی انہ فرمایا اہ اللہ سانک مسلمان ماری اور بابے آدم علیہ سیک حضرات جہاں بھی اللہ نے ارد کی سال پڑا سہا نے بھی ارد کی سال پڑا قرآن مجیے آیا ہوں یہ تقابل چاہتا ہے کہ صالح ہو رہے نبی اور صدیق اور شہید ہو رہے تقابل کا تقاضا ہے کہ انہوں دے آپس مانے اور حقیقت اختلاف ہوئے گئے ادھر ہر نبی دا دعا منگنا دستا ہے کہ ہر نبی صالحیت سال ہی ہے کہ نبی دا سوال پہ فرما یارلہ میرے سا لینا یہ ہوں خدشہ پیدا ہویا تے تو سی مدت دا کا ہوں یار دا کی حل ہونا ہے تو شیخ اکبر وہ شیخ اکبر جتھے دی ابتدا نو جلدا ستوی سدی بے وشال نا بگائے سبحان اللہ خواجہ فر غلام فرید بندہ جی ماںتہ ہو جاتی ابتدا ہو कारो पाप का मैं कई द्वारा करा चुको जिम्मे लिखिया इन्होंने वाले ने ग्रामी गौस पाक मीर कोजर हो अर्ज की हजूर मेरे पुत्र कोई नहीं लोहे मापू गल क्या फरमायात्र नहीं मेरा पुत्र कांड चाह آخری رہ گیا تھی میری کانڈ کانڈ لڑا ہوا ہی منتقل کر دیا جیڑا روس بعد میرا پتر منتقل فرمایا نا اسے دا نام شہبل یہ تاج تارے گولہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مسئلہ حل فرمایا سوال اٹھایا خدشہ سال ہی نبیا سدیق شہیدان کے مقابل لفظ آیا کھڑا ہے جتوں پتا لگتا ہے ہو مانا رکھد ہے اور او نبی دعا آپس نہیں اندر گل رلے گی ہوں یہ شبھا سی آپ اسی شبھا دور کرنا تاکہ قرآن مجید کا مطلب آیات تو آپس بالکل موافق ہوگی مان آ سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ یا یا رسول اللہ سوال سمجھ آ گیا صبح خدشہ نبی جینا و صدیقینا و شہذا تقابل ہمیشہ تضاد کو چاہتا ہے تو تقابل چاند ہے کہ یہ مختلف نے جدہ نے نبی اور صدیق اور شہید اور صالح اور دوسرے مقامات پہ نبی صالح فرمایا گیا ہے نبیا دعا منگیے جا صالح بنا تو تھے کابل درست ہوا یہ شبھاؤں سمجھ آ گیا خدشہ نہیں ہوں یہ اندر یہ غور فرمانا ہے کہ صالح دا کا ماننا کی ہے یہ کر کے پھر میں نبی جی نبوت شہداد شا... نبوت کیا ہے،, کیا ہے شہادت کیا ہے سالحت کا آسان مانا پہلو در سال سالے نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت آسان مانا شریعت والے سال آخری جل تعالی حق اور وہ مخلوق دے حق, حق, دلوں دلوں حق, حق پورے دل حق پورے کر پور حق پورے کرنا بچپنے تو لے کے آخر عمر تک نصیب, ہوئے یا عمر دکی سے آخری حصے نصیب ہو جائے اللہ تعالی بارگاہ سال شمار حق ادا کرے کہ پیچھے بچے, بچے ہی گی یہ ہوئی کام ہے اور مخلوق خالق اور مخلوق خالق اور مخلوق دونوں کے حق ادا کرے وہ پرور دگار زندگی دے آخری دنوں یہ دولت نصیب کر دے جنا مرضی برا رہے آخری وقت کرم چا یہ دولت نسیب او سالے ہوئے ہو بعد ہو محروم ہو جائے اللہ تعالی بچا بعد ہو لیکن جس مانے وہ مانا لگا اکبر آن جی حقیقت ہے جیڑا خلل نہ آن دے فساد نہ آن دے اپنے مرتبے ہے بڑا دی. اپنے مقام اور مرتبے خلل نہ آسے اپنے مرتبے اور مقام خلل نہ ہو خرابی نہ دے دے فساد نہ دے دے کم نہ دے, دے جس نال دیگار اسے ناراض ہوئے اسلے بندہ صالح بندہ ہوں اس معنی لو یہ نبی جین سی سال ہی آپس دوسرے کے مقابلے صحیح بنتے توجہ درا نبی جینا پہلے ہوں نبوت بیان کرنا نبوت دی حقیقت بھی دی دی, tam... شہادت دی سمجھا دی. پھر اون آخری مانا دسیا چسم کرنا ادھر ادھر لے جانا ہے جاری کرنا مسل ہو جانا ہوں نبوت کی چیز مباطع. آخر قرآن مجید نے جو فرمایا مع نعم اللہ من محلان تھی نوال جو ہے نبوت دی حقیقت نہیں نا کھلی اس وقت دو, بڑے بڑے بڑے دو سمجھا سبحان اللہ نبوت دو مانے بولو سجنا چنہانے ایک نبوت کا مانا نبی دی دوسرا نبوت کا مان نبی دی شریعت نبی صفت کی صفت سبحان اللہ فرماندہ کسی مبارک روح والے کا مبارک روح والے کا انتخاب کر کے فرماندہ انت نبی جی انت رسولی تو میرا رسول ہے تو میرا نبی ہے جس لیے اللہ فرماندہ ہے جس وقت فرماندہ ہے اللہ فرماندہ دوسری شریعت نبوت بمانا شریعت شریعت دا تعلق ہوندا ہے شریعت شریعت ہے مخلوق نال یعنی دوسرے نال اور نبی نو اللہ تبارک مالا ایک نبوت دن ایک شریعت شریت د نبوت دو دو مانے ہو گئے نبوت صفت اور کلامیہ وہ بنی فلاں میرا نبی تو میرا رسول اے مل گئی اے مل گئی اے مل گئی نبوت مل گئی شریعت حکم دینا این کر یا این کرا یہ شریعت بڑا فرق کار کرا این کر کرا یہ دس نہ دس یہ ہے شریعت نبی بنتا یہ نبی نہیں بنتا نبی اس گل بنتا ہے رخ فرمان تیرا نبی میرا رسول ہے موٹی جی مثال دینا جس وقت کسے نو کوئی عہدہ دل آخر ہے ذمہ داری احکام آڈر اگے جو کچھ سپرد کرنا ہے وہ دوسرے مرتبے بعد چونا ہے ہو سکتا ہے چھ مہینے پہلو بادشاہ افسر بنا دوں وزیر بنا دوں کوئی عہدہ دے اور مہینے بعد وہ تقرری کہ فلاں جگہ پہ جا ایک ذمہ داریاں پوریا کر فلاں علاقے دا نظام چلا میرے احکام میرے آرڈر کے مطابق فلاں علاقے جا کے حکومت کا گل سمجھ تو ملنا تے یعنی وہی تقرری پھر اسے تو بعد اس دا عمل کرنا اس دے مطابق جا کے عمل کرنا اس چھ چھ مہینے کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے, ہے۔ دنیا ایت ایت نہیں ہوتا؟ اوہ پہلے مل جائے لیکن علاقے جا کے تے وہ اپنا کام بعد شروع کرتا ہے اس طرح نبوت اور رسالت دا عہدہ پہلو مل جبارک ہوں ہو کسی نالیا سالاں فرماوے چالی سال بعد یا میرے احکام حکام آ میری شریعت لوگ کرو شریعت دا بیان بعد چ ہو سکتا ہے توجہ درا شریعت دا ملنا بعد ہے نبوت دا کا ہونا پہلو ہوئے گا اے یہ مسلے حل ہو جائے سارے کہ جی یہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حال تیاری پی ہوں یہ گل کی سجنا یہ حل ہو گیا مسئلہ اس واسطے کے اگر کوئی کہ شریعت ملی ہے چالی سالا تو بعد نبی پاک لو جدو شریعت تو بعد لبھی تو نبی رسول بیلا کے میں بنے نبی کے میں بنے تو نبی بنے. وقت اللہ تعالی نے روح شریف روح فرما دتا ہے تو میرا نبی خاتم نبی روح شریف روح فرما دتا ہے تو میرا نبی خاتم ان جین، نبی جینی جین، وقت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نو جوڑیا وہ آدم لم ان جاد بین روحے والی جسم روح کے درمیان ہے اس ویل نبی سن کی مطلب کہ نبوت عطا ہو گئی ہے کس چیز نے ختاب فرما تو میرا نبی اور نبی نے اور نبی سن لو اللہ <میق> یہ سی پھر جد و بنیاد ہی غلط ہو جائے پھر ساری غلطیاں ہوا تعالیٰ فضلوں نے بنیادی غلطی ہی دور کر ہے شریت ملتی ہے میں تھردار بن گیا چھ مہینے پہلا لیکن بعد سنبھالیا بالکل بالکل کی آخری نے وہ جی چارج سنبھالیا بان کدو آیا جڑی فرمائی نے बन बण कदया चारज होता हैदरत आखे चालिया है, साल बाद चारज संभाल किसी आखे झूले में संभाल यार नबी ओ भी पहलो बन गया नबी ओ भी बन गया حضرت عیسا لئے سلام چی اسلے شریعت بیان کی ایک حکم دس ہے لوگ حرام دا خیال رکھ لگ پہ نبی بارے نبی نے اپنی اممہ دی پاک دامنی بیان فرما کے اونا دے غلط خیال فرمایا اور دسیا کافر ہو جاؤ گے جے غلط خیال رکھیا میں پاکا میری اممہ بھی پاک میری اما بھی شریعت پہلا حکم نبی ظاہر فرما کتے فرمایا ہر کسی بارے مت لونی کتنا وڈا گناہ ہے نبی اس گنا تو میں ہے شریعت بھی بڑھ دی اور کی؟ اللہ تو نہیں. اللہ بڑھائیے شریعت کے لیے لیکن یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ جھولے میں ہی نبی ہوئے نہ جب اللہ نے نبیوں سے میزاخ لیا اے نبیوں تو سب دیا اس سے ویلے نبی بڑھ گئی کیوں اللہ خطاب فرمایا نبیاں سن لیا اللہ زندہ باد اللہ سب غلط فہمیاں اٹھ گئی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیا سالا تو بعد چارج سنبھالیا تمام اولی آ سوفیا نور who's seven wrong. رشدہ ملیا موسالو سون یا رسول اللہ نور محمد روشن یا دو بھی مل یا ہو ایک گل کر کے چلنا گروجو لال ایک حدیث پاگ جو سامنے کدی نہیں بیان کی میں صرف میر پور کشمیر درد سنائی سی آج تگ صرف ابل آخر کی حدیث شریف کو لطیف لیا کر کے بخاری شریف دی. نبی پاک نے فرمایا زمانہ جو اللہ تعالیٰ نے جس دن انہوں پیدا فرمایا جو اس نہ گھم گیا زمانہ ان سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث دا ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ظاہر علماء ظاہر بیان کر دیں باطن والے خطیر اللہ دے جا بیان کر دیں نہیں فرمائی کیونکہ سوڑے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب والے پیا کرنا مہینے دے دے دو عزت حرمت والے بنا چار مہینے خالق بنائے چار مہینے فرمایا چ مہینتےحرم چنگ کر دینی آخنا محرم اگے ہونا ہے رجب کے مہینے چ لڑائی کر لینی آخر رجب وہ اگے آئے گا اس طرح رکھنا اللہ تعالی نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں चार महीने इज्जत आले ने बारह महीने में बनाए ने चाहू अपनी ए थानो फिर चार इज्जत आकाम ते ने अगे पिछे नहीं होंगे फिरते नहीं रो अपने वक्त ने अपने वक्त तो अगह पिछा नहीं होने जाहरी माना हूं विचली रबा फीर राज हरकत होंगी दो तरह हरकत दी किस्म दो तरह दरकत एक हरकत होंगी मुस्त थीमा एक मुस्तीरा एक सिद्धि گول گول چل رہا ہوں چل رہا گول ہرکت مست گول ہو گئی مستقیم کی گل نہیں لکیر مارتے نے مارے یہ قانون ہے جدو پرکار مارو گے نا گول دائرہ جتوں جس نکتے دوں، واپس اس سے ہی نکتے تھے اگر ہو گیا، تو مرگول اس سے ہی نہیں بننا جہاں سے وہی وہ پر گول بھی بھی گا، اتھے یان رکے. سونے نبی ہوں گل اشارے دی گئی نچلی رم سرکار بیٹھے زمانہ قدس علا حیات ہی. شیخ اکبر فرما لے میرے تو شروع ہوج میں لہذا نبوت بھی سمجھ آ گئی تو سونے نبی دا اول آخر ہونا بھی سمجھ آ گئی ایک اور رنگ چی نہیں بیان ہوا میں سر جا سمجھے رنگ بدلی ہوتی رہی کرن بدلی رسو لوکی ہو سب نبوت نبیا دے دے نبی نبی فر... نبی فرما دا کیوں فرمایا چاند بدلی کا نکلا اشارہ لا دو گلہ میں دسیا ایک نے چند بدلی کو چھپ کے جدو نکلتا ہے بہت روشن ہوتا ہے دوسرا راہے میں توجہ فرما دوں جی گالے میں جڑی اصل موجود لار مناسبت رکھ دی دوسری راہ دوسرا اشارہ اپنے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے چند بدلی دے نہیں بدلی دے پچھے چند چند ہندے دے سدا نہیں لکیا ہندے ہندہ ہے مطلب نہیں سنیا نو ببو بکردی سبحان اللہ یار یار سل یار اللہ بدلی پہ چھپ کے فیل نبیا نو بھی دے سی. تو نبیات بھی دے رہا سر چھپ کے دے رہے سن فرق ایسا ہویا ہے جدواری مولا علی وش نصیب چنا چاڑو چنا کری محمد صلی اللہ ٹھیک ہے تمام مقامات دوسرے نمبر پہ کون ہے وجو ہے نا سیپ مان ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سدیف کے دو مانے کہڑے نے ایک اور عمل گل دل عمل فرق نہ فرق نہ آئے کال توجہ ہے وقت تھوڑا چیزاں جیسے تینوں بڑا ایک سچا ساد وہ کدو بنتا ہے जरा गल उस तरह की करे जिमें हो अगर जिम्मे हो मुताबिक नहीं तो झूठा है सच्चा नहीं सच्चे तो कि उच्चा है सच्चा गल उ करे जिमें है तो सदीक हो गल भी उमें करे यानी गल भी हकीकत के मुताबिक हो दिल का हाल भी हकीकत मुताबिक होता अमल भी हकीकत मुता है सजना दूसरा माना सिद्धि को कहते ने, ने जेदा दिल ही इस तरह का हो सच तो सिवाओ हर चीज का इनकार करे जिमें अखर्रा जा डिग जा जिन्ना चेर निकलता नहीं अख बेकरारे झूठ की गल अंदर आ जाए सुन लवे तो जिना चेर निकलनी नहीं दिल बेकरार कबूल करना जिना चल निकले सुन आई इंज नफरत खावे हक नायम हो समझ आई कि बयान कर लगाबिक होना यह बड़ा औखादीक मन है के सदीक का मन है सजना फिर सिद्दीक अक् बालू دے کمراہ نبی نال نب نال انج جڑی جی دو سمندر جڑے نے قدرت والے نے دو سمندر جوڑے نے بغیر کسی دیوار تو دو میں سمندر نہیں کھڑے نے نہ کترائے اگر جی میٹے میں کھارے نہترا ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے وہ اپنے مقام اپنے مقام کے کندھ کوئی نی دیوار کوئی نی نبی نہیں بن سکتا تو درجے تو اٹھ کے اکبر نبوت دے مقام تھی جا سکتا ورنہ قدرت نے دوا کے رکھا صدیق اللہ تبارک باد نے صدیق نبی کٹھے رڑا رکھے نے اپنے نبیا نو صدیق کسی نبی سی تھوڑا جی مثال میں داوری وجہت نے درمیان یعنی غیر نہیں رکھا جنو سدی پیا نبی نبوت درمیان کوئی مقام نہیں شیخ اکبر فرماندے نے مقام ہے شیخ فرماندے نے مقام ہے صدیقیت کبراہ اور نبوت درمیان امام غزالی فرماندے شیخ اکبر فرماندے مقام نہیں مقام ہے امام غزالی فرماندے نے فرمان مقام نہیں ہے لیکن شیخ اکبر نے فرمایا ہے بھاوے اپ کو مقام ہے بھاوے نہیں پر صدیق اکبر تے نبوت درمیان نبی دے درمیان کوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ درمیان مقام مقام ہے ہے ہور لیکن پرواز کیتی رسول درمیان ہو ستیقی ج مقام ہے وہ بھی سدھی صدیق اکبر جہاں اس ہی مقام ہے. ہے؟ شایخ اکبر ایک ہی اعلان حضرت اکبر نے کوئی موج نہیں دلیل انہا اعلان فرمایا انہا فرما. اللہ اکبر انہا فرمایا یار کیوں دلیل واسطے نہیں منگی جس وقت جس وقت سونے نبی سرور نے اپنی نبوت نہچانیا رو اکبر دی روح شریف نے اس وقت نبی پاک نو پہچانیا گل ایکبر نے وہ پہچان اپنی دنیا چائم رکھی ہے جدو نبی اعلان فرمایا لیکن وہ کہتے ہیں بندہ کوئی نہیں مقام ہے یہ مطلب اس مقام صدیق اکبر ہے اس مقام تھی یہ کر کے مغلالی جیسن بھی تسلیم کرنا پیا ہے فرمایا جس ویسے صدیق اکبر پال جان لگے نے گھوڑے سے سوار ہو کے جہاد ہو تو ریہاد فاروق آزم چرار بند ہے نام والا بندہ کور سرکار دا وسال شریف ہوا سونے نبی سال شریف ہویا ہے حضرت فاروق رضی اللہ فاروقی پتہ نہیں دین شریف کی ہو سدمے تلوار کچ لے فرمایا خبردار جڑا آ کے گا. محمد مر گیا میں مار دیاں گا سور نبھن والا کوئی نہیں ہر اخروتی ہے لیکن سدی کے اکبر سد کے وجہ کے تیرے دل مبارک دی عظمت تو کیا مقام تین اللہ تعالیٰ نے دھی منبر رسول دیکھ لو روئے نہیں صدیق روئے نہیں توجہ سارے روپے صدیق روئے نہیں روئے شیخ اکبر فرما دے رہے کیوں نہیں روئے نبی پاک حج تلوا موقع تے جدو آخری اپنا حج ادا فرمایا اس اسلے فرمایا اللہ تعالی نے کسی بندے اختیار دیتا ہے رین کہ آنا ہی آنا او پسند فرمایا جانا دنیا تو پسند فرمایا اس وقت سدھی کی اکبر روپ ہے سارے چپ نیا میرے خیر اس بلے نو کی ہو جائے اس بابے نو کی ہو جائے نبی کسی بھی گل کرتے یہ فرمایا نبی فرما سارے لگتا ہے نبی جان دا ویلا آ گیا کو سیل رو پائے نبی پاک نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا لا تب کے پا کے آ فرمائے رونے والی آخ نہ روے گی ہوں نہ سونے نبی دا کی کی مطلب جدو سال کا وقت ہر رو رہا ربز مارن تو سد کے ربزان سمجھنے نے وہ غوڑا اللہ <تصال> مقام مقام تک کھڑا اگر صدیق اکبر نہ ہوتے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور اکبر اکبر کم بندے نہیںروی حضور جدو سرکار نے فرمایا دوتی لمک دی ہوگی پیروں کے تھلے جہن میری نشانی واق سچ نے مرد دل نہ شہد تیسری شاید اللہ شہادت توجہ تے جان دو شہادت کی ہوں اللہ سونے دے دین واسطے دے. دی دے جانوار دین یہ شہادت راہ لیکن کل سمجھ شہادت کا نقطہ تو دسنا ایک کہ شہادت ایک ایسا مقامی اپنا حصہ رب کو چاہیے سونیا ایک بار وہ میدان نہیں دینا کربلا جہاں آیا اوی آرے واسطے نا تو میں نے نہیں کیا معلوم شہید اور وہ کی ہونا ہے میرے خیال میں اس رنگ چ کوئی دیداری خدا دا عجیب ہوتا ہے آخری منزل ہے انسانی شہادت شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت وہ <تصفح> <فرماً تصفح> <تصفح> <تصفح> خوش قسمت ہے میں جائے جی دولت شہادت شہادت شہادت ماری تکبیر اللہ اکبر ماری سلام یا اللہ ماری خلافت حق سالیہ نعرہ رسیا یا غوث اعظم باوان رضا زندہ باد دل محمد شہید زندہ باد استاد قادری شہید زندہ باد نام ہے ایک گل کی تھی میری بڑے دلے اکھیا عاشق اور دوسروں کی موت میں یہ فرق ہے دوسروں کے گھر میں موت جاتی ہے عاشق موت کے گھر میں چلا جاتا بڑی ہوں سارے سہلے کھے لگے نبی سال سالے دعا منگنے اللہ سالے بنا شہید دے اللہ خللا خرابی نہ آن دے اور نبی کہ مقام نبوت اور رسالت بیٹھ کے آپ اپنے درجے دے بیٹھ کے اے اللہ سالے بناوی کی مطلب رب بے لیالا مقام نبوت خاص کوئی جا کم ہو جاوے جیدی و خرابی خل قائم رکھی ہمیشہ ترقی ہونے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرمایا میرے دل, غین آ مانا لگا تو میرے دل غین آ مغفرت مانگنا وا مطلب نہیں مطلب نہیں کہ نبی کوئی نبی علیہ السلام لکھتے ہیں نبی علیہ السلام دی روح مبارک ہر وقت جو ترقی کر رہی مقام اپنے ترقی کر رہی ہے اور علم باللہ ودیا اللہ کو جاننا اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے ہوں اتنے توجہ جدو آپ اتنے مقام ویستے سن ایک مقام پمچنے اتلے تو تھلے دے کی مطلب مکام لے لمری میرے گنا کر اگر نبی جس کا نام اور گناہ اس نے رکھ دیا اگر وہ او کسی اور لگ جائے امتی نو اللہ نے بن گیا اتنا کوئی عجیب نبو رضی اللہ تعالی نو تحقیقی نے اللہ میرے فرمایا قریب سی کے میں جل جاتا میں سر لگا سا دے برابر اللہ مقام میرے کیتا ہے اللہ ایک بے وقوف ہے جی میں آج پہ تر پہ جب مرضی جو مرضی کہ موڈ آئی وہ با جزید, اکھے ہیں. جزید, سی. جزید, سی؟ با جزید جزید دا پیو تو یزید اپنے پتر دا نام رکھے جزید ہوئی میری ایسد تحقیق کر کے باز مستانی کی شادی ہوئی گڑا شادی نہیں ہوئی تاریخ پچیس جلد میں اس کے پاس ہے میں بھی کتاب مسترد کتاب جس باغ میرا کو شخص آئے عراق رحم آسم خا بی ہے با باجلیت پاک آلما نے آخر آلما نے آخیا, آلما نے آخیا جو جواب کوئی نہیں کون آکھے اچا لہی جانے پاک میران میرا کول گیا گی سونے میں کسم با یزید بستامی تو اگر میری والی توہر این با جزید بھی بڑھا ہے با جزید تو کئی درجے اچے بھی دے دیتے فرمائی میں یار سب کی کوئی نہیں کہ آپ دی اولاد اوئے چی شکن آپ نے اپنا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ترقی د سید جی ابو کلام اور دے بڑے بڑے شاید شاید شاید شاید رحمہ اللہ کے بھائی سن وزیر خان مسجد ابو الحسنات کو بے وقوف ہوئے گا جہاں حسناتھیر سو برکات ابل برکات دا مطلب ہے برکت والا بولا سناد مطلب خیر میں باج عید مستانی نے فرمایا والے سرے برابر میرے کلیا مقام میں سڑن لگا ہر آخلا نی بناوی کی مطلب جرا مقام سی دنل نہ <سطح> آئم رکھی ہمیشہ عروج کی ترقی آئے شہیدان کیا یا اللہ سانو سالے بنامی شہادت دی تمنا رکھنا لیا انہم یا کیا یا اللہ سالے بنامی کی مطلب مقام شہادت ترقی دیویں تیس سالے دا دوسرا مانا ہو گیا نیک حق ادا کرن والا اللہ دا ولی و صالحین جبیاں نبی جاب مقابلے میں نبی وشواد آئے کھلے نے سالے جتھے بھی مطلب یا اللہ کریم جڑا مقام مرتبہ دے قائم رکھی خلل خرابی سڈے کو آوے محفوظ رکھی اور سارا آیاتاں کھل گئی نہیں کھل یہ مسئلہ بے سال ہونا اس معنی کوئی ایسا عجیب ہے کہ ہر نبی تمنا کرتا ہے ہر صدیق تمنا کرتا ہے ہر شہید تمنا کرتا ہے ہوئی جناب سامنے میرے خیال دے جڑا سمجھانا سونے ربل حال امیل نہ